بے خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق اللہ نے سوال نمبر 38 شیخ صاحب حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تم استطاعت کے مطابق منکر کو روکنے کی کوشش کرو اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو ورنہ دل میں برا جانو اب موجودہ دور میں حکومت جیٹ تیاروں فضائی اور زمینی طاقت سے لیس ہے جب کہ اسلام پسند طبقے کے پاس طاقت نہیں ہے اور اگر ہم ان سے جنگ کرتے ہیں تو ہماری بقیہ طاقت بھی ختم ہو سکتی ہے تو ہم کیوں اپنی طاقت کو ضائع کریں اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے آپ کا اعتراض من رامن کو من والی حدیث کے تناظر میں ہے دیکھیے طاقت اور وسائل کا بہانہ بنا کر جہاز سے پیچھے رہنے والوں کے لیے غزوہ بدر ایک زندہ مثال ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قریل تعداد اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ کفار کے مقابلے میں نکلے اور بار بار یہ جملہ دہراتے کہ اللہ انتہ لکھا رہت وبدلاءو ابدا کہ اے اللہ اگر آج تو میری اس چھوٹی جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں کبھی تیری بات نہیں ہوگی تو اس قدر قلیل وسائل کے باوجود کفار کے مقابلے میں نکلنے کی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا امر تھا یہی وجہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں کفار سے قتال نہ کرنے کا سبب عدم قوت اور استداد نہیں تھا بلکہ حکمت اور مسلحت تھی اور کبھی مصلیحت ختم ہو جاتی ہے لیکن حکم برقرار رہتا ہے اس لیے کہ حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت و مصلحت پر الحکم و دور و مالعلت وجود وعدمََ و المسلحت اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے سفر میں مشقت کی مصلیحت نہ رہے تو تب بھی قصر کا حکم برقرار رہتا ہے اسی طرح دوران طواف الرمل کا حکم تو باقی ہے لیکن اب وہ حکمت اور مصیحت نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ کفار کے سامنے طاقت اور مضبوطی کا اظہار تو وہ اب نہیں ہے اس لیے کہ آج وہ کفاری نہیں رہے جو دور نثار تمام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتے تھے اب رہی بات من رعام منکرن کی تو یہاں اس حدیث کا محل ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے خلاف ہجوم ہوا ہے اور ہجوم کہتے ہیں کفار کے قبضے کو آج اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ ساری دنیا پر کفار کا قبضہ ہے تو یہ دعویٰ غلط ثابت نہیں ہوگا اس لیے کہ آز الاسلام کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ایک بال زمین پر ایک رات کے لیے ہی مسلمانوں کی حکومت کیوں نہ رہی ہو تو اسے حرض الاسلام کہتے ہیں تو عموی دور میں بیالیس لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت قائم تھی بعض لوگ قبضہ کفار سے مراد وجود کفار لیتے ہیں کہ جہاں کفار موجود ہو تو بس وہ قبضہ شمار ہوگا کہ اگر کسی ملک میں امریکن فورس یا یہودی پائے جائیں تو بس وہی مسلمانوں پر قبضہ شمار ہوگا تو یہ بادشاہی مسئلے کے سر سے خلاف ہے اس لیے کہ دارو اسلام میں کفار رہتے بھی ہیں لیکن ان کے رہنے سے دارالاسلام دارالحر میں تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ دارو اسلام میں تو کفار تابع ہوتے ہیں اور مسلمان متبو کی حیثیت سے رہتے ہیں لہذا قبضے کفار سے ملاد نظام کفر کا غلبہ اور حکمیت ہے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں امریکوں کا وجود نہیں ہے اس لیے ملک کا نظام اسلامی ہے تو یہ بات بھی غلط ہے اس لیے کہ پاکستان میں امریکی رہتے بھی ہیں اور ملک میں نظام بھی اسلامی نہیں کیونکہ ہمارے ملک میں برطانوی نظام رائج ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کی دفاع میں جہاد کر رہے ہیں اور ہماری حیثیت مدافع کی ہے اور مدافعت میں استطاعت شرط نہیں ہوتی یہ دفاع کی ایک شکل ہے دوسری جانب اگر آپ قبائل کی طرف نظر ڈالیں تو وہاں بھی مجاہدین دفاعی جہازیں مشغول ہیں اس لیے کہ وہاں پاکستانی فوج نے بیالیس آپریشنز کیے ہیں ان آپریشنس کے بعد مجاہدین اپنے دین اور اپنی جان کے دفاع میں اٹھے ہیں اقدام تو پاکستانی حکومت فوج اور آئی ایس کی طرف سے ہوا ہے مجاہدین کی طرف سے یہ اقدام نہیں ہوا مجاہدین تو اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دفاع کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ولادب و سا یفس الدین و دنیا لاشی او جبہ مند دفع ہی ایمان میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں کہ الیاد باللہ اگر کوئی فوجی میرے گھر کی عزت لوٹنے کے لیے میرے گھر میں داخل ہو جائے تو کیا میں صرف اسے دل سے بولا جا گا یا میں اپنی جان کی بازی لگا کر اپنا دفاع کروں گا یقیناً میں اپنے گھر کی عزت کے خاطر آخری حد تک جاؤں گا آخری حد تک دفاع کروں گا میری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور عرب کی سترہ افت ماں بہنوں کو اس فوج نے پکڑ پکڑ کر کفار کے حوالے کیا اور بغیرتی کی اس قدر انتہا کی کہ عمر الفاتح کی بیوی کو ننگا ایپٹاباد کے بازار میں تماشا بنانے والا دوسرا کوئی نہیں بلکہ یہی پاکستانی فوج ہے یاد رکھیں تاریخ میں دختر قاتل قوم تو گزری ہے لیکن دختر فروش قوم نہیں گزری ابو جہل جو کہ اپنے زمانے میں جہل اور کفر کا سردار مانا جاتا تھا اس نے بھی اپنی بہن بیٹی دشمن کو فروخت نہیں کی لیکن آج یہ پاکستانی فوج امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام تو کیا قوم کی بیٹیوں پر آسر نہیں کرتے تو کیا اب بھی میں اس دختر فروش اور بےضمیر فوج کے خلاف اپنے دین و ملت اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آواز بلند نہ کروں تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جہاد کے اسباب متعدد ہیں کہیں نفاذ شریعت کا مطالبہ کہیں مہاجرین کا دفاع اور کہیں مسلمان مجاہدین و مجاہدات کو کفار کی قید سے چھڑانے کی صورت تو یہ سب وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے جہاد ہم پر فرض عین ہے سوات کی سترہ سو طالبات کو پاکستان کی قید سے کون آزاد کرائے گا جن کا قصوص صرف یہ تھا کہ انہوں نے نفاذ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا تھا تو برائے مہربانی فعلم یا کی دلیل کی بنیاد پر بے جا اعتراض نہ کریں کہ مجاہدین استداد نہیں رکھتے امام ابو رحمہ اللہ فرماتے ہیں رائے مبتلا بھی کی معتبر ہوتی ہے اور فقل الواقع میں دو شرطیں مسکول ہیں زمینی حقائق کو پہچاننا اور زمینی حقائق کے مطابق شرعی حکم کو پہچاننا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں اور قبائل میں ان محاذوں کا جائزہ لیں جہاں مجاہدین اپنے دشمن سے برسر پیکار ہیں تو یقیناً آپ یہ سوال دوہرانا چھوڑ دیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مبتلا بھی کرائے صرف معاملات معتبر ہوتی ہے تو ایسا بالکل نہیں یہ بات غلط ہے بلکہ احکام اور اسباب میں بھی مبتلا ہی کرائے معتبر ہوتی ہے ایک عام مسلمان اور مساجد و مدارس کے ائمہ اور مدرسین اور خانقاہوں کے صوفی حضرات یہ میدان جہاد کے اسباب خفیہ نہیں جانتے میدان جہاد کے خفیہ اسباب ان کا اندازہ تو صرف ان مجاہدین ہی کو ہوتا ہے جو کہ اس فریضے میں مشغول ہیں وہی وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں امام احمد بن حمبل اور عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ ان کا اس بات پر اتفاق ہے اختلف الناس في فالحق ما عليه صفی مسََََََََََََََ فلحقم علیہثر تعالی قمدینسب النا یعنی جب کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے تو سنگر کے علماء مورچوں کے یعنی سرحدات کے علماء کی رائے اس میں معتبر ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کے لیے ہدایت اور نور کے رستے کھول دیتے ہیں تو میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کا سوال ہے کہ اگر استطاعت ہوگی تو تغییر منکر کر بھی ہوگا ورنہ نہیں لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ مجاہدین جنگ کی استطاعت رکھتے ہیں اس لیے کہ بی ایم میزائل مائن اور فدائی گاڑی تو اس سے صرف مجاہدین ہی واقف ہیں کہ وہ کس طرح کفار اور اپنے دشمنوں کو اس کے ذریعے شکست دیں گے دوسری بات یہ کہ استطاعت آئند المواجہ معتبر ہوتی ہے نہ کہ مطلق استطاعت اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار انتہائی قلیل جبکہ دشمن کثیر تعداد میں تھے کہ ایک طرف قریش بر و نظیر بن و اور دوسری جانب بن فہر بن سلیم حتی کہ قیصر و کسرا جیسی صبر طاقتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد ترک نہیں کیا کیونکہ عند المواجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسد رکھتے تھے اندل المواجہ اسداد کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں کفار کے روبرو اللہ کی مدد و نصرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے قطار کرنا لیکن یہاں بھی شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر ایک کے مقابلے میں دو ہیں تو مجاہد لڑتا رہے گا لیکن اگر ایک کے مقابلے میں دو نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں پسپائی کی اجازت ہے لیکن یہ اجازت بھی وقتی ہوگی نہ کہ دائمی کہ جس کی وجہ سے جہادی کو معطل کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا پھر اگر بالفرض آپ کی بات مان لی جائے کہ من رامن منکرن کی اسداد نہیں ہے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ تو کفر کو کھلا ملا آزادی دینے کے مترادف ہوگا کہ کفر جب چاہے اور جس طرح چاہے اسلامی نظام کے ساتھ کھیلتا رہے مسلمانوں کو مارتا رہے تو یہ تو ایک ناممکن بات ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے الجہاد و معذن المقامہ کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا